سر بندہ ہرسا نر وحیم اذیزان آج نومبر انیس سو ستر کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورا النساء کی بیاسی آیت سے ہوتا ہے فور اوور ایٹ ٹو سابقہ اتوار کو دو اسلام کنونشن کی وجہ سے یہ مسلسل درس نہیں ہو سکا تھا یہ آیا جلیلہ جو اس وقت زیر نظر ہے دین کے نظام کے اعتبار سے بڑی ہی بنیادی اور اثاثی ہے اس میں پرانے کریم کے من جان بندہ ہونے کی ایک دلیل دی گئی ہے ثبوت پیش کیا گیا ہے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دین کا نظام سارا اس لہور کے گرد گردش کرتا ہے کہ قرآن کسی انسان کی تصنیف نہیں خدا کی طرف سے بزریہ وہی عطا ہوا ہے یعنی یہ کتاب اللہ ہے <coughs> اللہ کی کتاب ہے اب یہ جو سوال ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے تو اس کے لیے دلائل کی بھی ضرورت ہے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ تو اسے مانتے ہیں لیکن جب آپ اسے دوسری دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اس کے لیے زمین مانگیں گے ثبوت مانگیں گے اور بات یہ بڑی غیر محسوس, غیر مرئی تھی ہے اگر تو یہ کہا جائے کہ یہ فلاح انسان کی تکلیف نہیں اس کے بجائے فلاح دوسرا شخص ہے اس کا مصنف تو یہ چیز تحقیق کی جا کرتی ہے کہ اس کا مصنف فلاح انسان ہے یا دوسرا انسان ہے لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ کسی انسان کی تکلیف ہی نہیں اور جو اس کا مصنف بتایا جائے اس سے نہ کوئی پوچھ سکے نہ وہ خود آ کے بتا سکے کہ واقعی یہ میری کتاب ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا ثبوت وہاں پہنچانا اس کا انداز بالکل دوسرا ہوگا یہ ثبوت تو خود اس کتاب کی تعلیم سے ہی وہاں پہنچایا جا سکتا ہے اس کے لیے دلائل اور ثبوت بہت سے ہیں لیکن قرآن کریم نے اس مقام پہ جو ایک دلیل دی ہے وہ بڑی ہی بنیادی اور اثاسی ہے جسے اس نے حتمی یقینی طور پر تحدی کے ساتھ دعوے کے ساتھ یہ کہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے تو گویا دلیل یہ دی ہے قرآن نے اپنے نمجان بندہ ہونے کی کہ اس میں کوئی بات اختلافی نہیں ہے اختلافی کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک جگہ لکھا ہوا ہو کہ خدا واحد ہے ایک ہے دوسرے مقام پہ لکھا ہوا ہو کہ نہیں خدا تین ہے ایک اختلاف کی یہ بھی شکل ہوتی ہے اس قسم کا اختلاف تو سوال ہی نہیں اور پھر اس قسم کی چیز تو کوئی اچھا مصنف بھی ہو اس کی کتاب میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ایک کتاب میں تو ایک طرف رہا اگر کسی مصنف کی زندگی میں مختلف کتاب اس کی مختلف کتابوں میں کہیں بھی جو کچھ اس نے ایک جگہ کہا ہے اس سے متضاد بات کسی دوسری جگہ نظر آئے تو اس مصنف ہی کنڈم ہو جاتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے ایک جگہ یہ کہتا ہے دوسرے مقام پہ یہ کہتا ہے اور اگر کہیں ایسی بات ہوئی ہے تو اس کے لیے اس کو معذرت کرنی پڑتی ہے تو یہ اس قسم کا جو اختلاف ہے کہ ایک جگہ کہا گیا ہو کہ خدا ایک ہے دوسری جگہ کہہ دیا گیا ہو اور نہیں وہ تین ہے اس قسم کی اختلافی بات تو انسانوں کی اچھی میں بھی نہیں ہوتی پرانے کریم میں جو کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اختلاف نہیں یہ اس سے زیادہ غور طلب چیز ہے مانی شیز چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لفظ قرآن نے یتدبرون کہا ہے تدبر کہا ہے وہ راز اس کے اندر پنہار ہے کہ وہ بات کہتا کیا ہے اس میں عام طور پہ تو یہ لفظ غور و فکر کے معنی میں آئے گا لیکن غور بھی عربی زبان کا لفظ ہے فکر بھی عربی زبان کا لفظ ہے یہاں تدبر کہا گیا ہے تدبر دوبر کے ماہ ہوتا ہے پیٹ جانور کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اس اعتبار سے کسی پروگرام کے انجام کو اس کے نتائج کو بھی اس سے تعبیر کیا جاتا ہے تدبر کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کے آخری مقام کو سامنے رکھ کر اس کے لیے کوئی پروگرام وضع کرنا نتائج اور انجام اور اواقف کو پیسے نظر رکھنا کسی تعلیم کو اس کے نتائج کے اعتبار سے دیکھنا کہ اس کے اندر اختلاف نہ ہو جائے اب بڑی اہم بات ہو گئی <تصفح> پہلے تو یہ غور و فکر جو ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا دو بر کے پیمانے ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ کس میں غور و فکر کرنے والے کو قرآن کے پیچھے چلنا ہوگا تو قرآن سے آگے نہیں چلنا ہوگا کہ قرآن کو اپنے پیچھے لگا لے کہ پہلے سے ذہن میں خیال جو ہے جبا لے اور پھر یہ ڈھونڈنا شروع کرے کہ اس کی تائید قرآن سے کہاں سے ہوتی ہے یہ تو قرآن کو اپنے پیچھے لگانے کی بات ہو گئی قرآن میں غور و فکر کا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے یہ دیکھتا چلا جائے کہ یہ کیا کہتا ہے اور پھر غور و فکر کرے قرآن میں غور و فکر کی تعید تو اس کے ایک ایک سفر میں آپ کو ملے گی تو غور و فکر اس میں کرے اور وہ کرے اس طرح سے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے اور اس کے بعد وہ دیکھے گا یہ کہ یہ جو تعلیم پیش کرتا ہے اس تعلیم کے نتائج کے اعتبار سے اختلافات نہیں رہیں وہ نتائج ایسے پیش کرے گا کہ جس میں متضاد باتیں نہیں ہوں گی اس میں اختلافی بات نہیں ہوگی اس میں وادت ہوگی نتائج کی اعتبار سے <تصفح> یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو قرآن نے کہی اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ دوسرے مقام سے اس نے واضح الفاظ نے یہ کہہ دیا کہ اگر اس طرح سے تدبر نہ کیا جائے یا اس طرح سے اگر قرآن میں غور و فکر نہ کیا جائے تو غور کیجیے قرآن اس چیز کو کیا کہتا ہے یہی الفاظ دوسرے مقام سے ہے فورٹی سیون اوور ٹوینٹی فور سینتالیس بتا چوبیس اصل ہے یہ کیا انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا یا یہ قرآن میں تدبر نہیں کم کرتے ام اللہ قدو بن کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور زمن یہاں بڑی دلچسپ چیز ہے اب हा ان کے دلوں پر ان کے دلوں کے تالے پڑے ہوئے ہیں بڑی عجیب چیز ہے یہ تالا یہ دل کے اوپر کہیں باہر سے آ کے نہیں پڑتا خود دل ہی اپنا تالا آپ بند کر دیتا ہے جو دل سمجھنا سوچنا چھوڑ دیتا ہے اس سے کہیں باہر سے آ کے تالا نہیں پڑتا وہ ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص گھر کے اندر بیٹھا ہوا اندر سے دروازے کی زمجیر لگا لے کیوار کی جی. اور اس کے بعد رونا شروع کر دے کہ میں باہر کیسے نکلوں دروازہ بند ہے حالانکہ دروازے کو اندر سے اس نے کیوار کو جمبیر لگا رکھی ہے یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی ہے کیا بات ہے قرآن کے ساتھ چلتے چلتے ایک بات کہہ جاتا ہے و حال کے اندر کتنی عجیب چیز یہ سامنے آئی کہ یہ دلوں کے اپنے ہی تالے ہیں جو دلوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور یہ کسی باہر کے والے کے بس کی بات نہیں کہ وہ آ کے اس کا تالاب کھولے اس نے خود ہی وہ تالا ڈال رکھا ہے خود ہی وہ تالا اس کو کھولنا پڑے گا تالا کھولے گا کوشاد پیدا ہو جائے گی تو تدبر نہ کرنے سے خود یہ اس کا نتیجہ ہو جاتا ہے کہ تالا پڑتا ہے سائکالوجی کے جو کچھ جاننے والے ہیں وہ اس حقیقت کو اپریشیٹ کریں گے کہ قرآن نے کیا کہا ہے عدمِ تدبر سے خود تدبر کرنے کی صلاحیتیں پہلے کھڑ ہو جاتی ہیں پھر हो ہو جاتی ہیں پھر مصلوب ہو, ہو, ہو جاتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. بارہ کہنا یہ رہا تھا کہ یہاں بھی یہی کہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں میں اپنے تالے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں اور اس کے آگے ہے ان تد اللہ من بعد ما تبین اللہ الہدس ہدسان خوب ہم یہ لوگ بھی اس طرح سے نہیں کرتے کہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اب یہاں ہے یہ لوگ ارتدا جی سے آپ کہتے ہیں پھر جانا کسی دین سے مرتد ہو جانا یہ لوگ اپنی پیٹ پیچھے پھر جاتے ہیں اور یہی سے بس کے مرتد ہے آپ کے ہاں قرآن میں تدبر یہ نہ کرنا یا تدبر کے نتیجے کے بعد یہ چیز جو ہے کہ اس میں کوئی اصطلاحی بات نہیں ہوگی اس میں متعد نتیجے کے اوپر عمل نہ پہنچنا یہ ارتدار ہے لفظ تو آپ نے سنا ہوگا جس کی خدا کہتی ہے ختم ہوتی ہے ان کے یہاں کبھی انہوں نے غور کیا قرآن نے کہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے تدبر نہ کرنا اور اس طرح سے تدبر کرنا کہ اس کے نتیجے میں اتنے اختلافات پیدا ہوں یہ قرآن کی روح سے ارتداد ہے مرکد ہے جی اور اس کے بعد آپ کی حقیقت تو سامنے لائیے کہ قرآن کریم سے من جانے بندہ ہونے کا دعویٰ یہ کہ اس کے نتیجے کے طور پر کوئی اختلاف رومواج نہیں ہوگا اور عملاً اس قوم کی کیفیت یہ کہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کا متبعہ بھی یہ کہتی ہے دعوی کرتی ہے کتاب اللہ پر ایمان رکھنے کا اس کے مطابق عمل کرنے کا بھی دعوی کرتی ہے اور اختلافات کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے بڑی اہم چیز ہے یہ سوچنے کی یعنی اختلاف قرآن نے نتیجے کے اعتبار سے بتایا تو قرآن پر عمل کرنے والی قوم عمل کرنے کی مدعی قوم کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے سامنے یہ جتنے فرقے ہیں ان فرقوں کی اختلافات آپ کے سامنے ہیں وہ تو یہ کہتا تھا کہ تم دیکھو گے اس قرآن میں جب تم املم اس قرآن کے اوپر اس طرح سے غور و فکر کرو گے تو املن تم دیکھو گے کہ اس کا نتیجہ واحد ہوگی ایک قانون ایک فارمولا جو ہے ایک شف افریقہ کے شہراؤں میں اس کے اوپر عمل کرے دوسرا ہمالیہ کی چیزوں پہ کرے تیسرا سمندر کے تہ میں جا کے کرے یورپ میں کرے ایشیا میں کرے کالی رنگت کا کرے कोई رنگت کا کرے کوئی کام کرے ایک اگر فارمولہ وہ صحیح ہے جب اس پہ عمل کیا جائے گا تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا اسے سائنس کی اصطلاح میں, Law of of میں ہیں یونیفارم لا ہوتا ہے یعنی اس لا کا نتیجہ جب اور جہاں بھی کوئی قوم اس سے عمل کرے گی اس قانون کا نتیجہ ایک ہی نکلے قانون یہ ہے کہ سمندر کی سطح کے برابر اگر پانی آگ پہ رکھا جائے تو سو درجے سے پہ پہنچنے پر وہ بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے کھولنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک قانون ہے دنیا میں کہیں اس کے اوپر عمل کیجیے اس کا ایک ہی نتیجہ نہیں ہے قانون یہ ہے کہ گندم سے گندم ہو گئے کہیں اس کو رو کے دیکھئے اس کا نتیجہ ایک ہی جاتا نہیں یہ قوانین خدا کی طرف سے ہیں ان کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جو دعویٰ اس نے کیا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا جب جہاں جس کا جیسا ہے ایسا کر کے دیکھ لیں اس کا نتیجہ وہ ایک ہی نکلے گا اسے کہتے ہیں اختلاف نہیں ہے سب ان کے معنی یہ ہے کہ جب اس پہ عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ ہر جگہ ایک ہی نکلے غب استعمال کر کے لا آف نیچر جو ہے یہ خدا کے قوانین ہیں اور روز ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ساری کائنات آپ کی چل اس عظیم حقیقت پر رہی ہے کہ جسے قانون کہا جاتا ہے قانون میں یونیفارم کی جو لیتی ہے ہر مقام پہ وہ اپنا نتیجہ ہوئی دیتا ہے کبھی اس کے نتیجے میں فرق نہیں ہو اگر یہ ہونے لگ جائے کہ یہاں اس کا گندم گویا ہے تو اس میں سے گندم پیدا ہو اگلے سال بویا ہے تو اس میں سے جو پیدا ہو جائے یہاں بویا جائے تو اس میں سے جو پیدا ہوں وہاں بویا جائے اس میں سے چنے پیدا ہونے شروع ہو جائے آگ جل رہی ہے پانی رکھا ہوا ہے جہاں وہ ابلنے لگ جائے وہاں وہ بسہ ہو جائے ایک دن کاروبار نہیں چل رہا ہے ان قوانین کے منجال اللہ ہونے کی جن... کا ثبوت یہ ہے دلیل یہ ہے اس کے لیے اور اس کا ثبوت یہ ہے میں کہوں کہ ان کے نتائج میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا بلاؤ تعلیم نے نمبر لایا جاتا ہے اختلاف ان اگر یہ قوانین خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتے ان کے نتائج میں اختلاف ہوتا قرآن کو بھی اس نے یہ بھی اس نے یہی دلیل دی ہے اور یہی ثبوت دیتی ہیں یہ قوانین فطرت کی طرح اس کی بھی یہ قدیت ہوگی کہ اگر اس کے اوپر تم عمل کرو گے لمب اور جہاں بھی عمل کیا جائے گا اس کا نتیجہ ایک نکلے گا بہدط اس کا نتیجہ ہوگا کہ تلاش نہیں ہوگی نہیں ہو سکتا کہ کھیت کے اندر آپ بھی پورا گیہوں کا ڈالیں اور ایک کنال میں تو گیہوں जाए دوسرے میں وہ جاؤ آ تیسرے میں وہ چنا چوتھے میں سے باجرہ نکلائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اب اس کے بعد غور کیجیے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے جو قرآن کے قانون کو مانتے ہی نہیں اس پہ وہ کیا عمل بھی کرنے کے مدعی ان کو تو چھوڑ دیجیے جو کون اس کی مدعی ہے اس کی نسبت اپنی قرآن پہ کرتی ہے اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم قرآن کے متبے ہیں اور اس کے بعد کیفیت یہ ہو کہ ایک کا نہ قریب دوسرے سے ملے نہ فکر دوسرے سے ملے نہ سیدھا دوسرے سے ملے اس قدر اختلاف ان کے اندر ہوں <تصفح> امداد میں غور کیجئے کہ, کہ کس نتیجے پہ ایک غیر مسلم پہنچے اگر ان کا دعویٰ صحیح ہے کہ یہ سب قرآن سے عمل کرتے ہیں اور اس کے باوجود اختلاف کی کیفیت یہ ہے تو اتنا سخت اختلاف اتنی گرنے بنی ہوئی اس اختلاف کی کہ سرف دبل روز ہوتا ہے آپ کے یہاں مقدمے بازیاں ہوتی ہیں جنگیں آپ کے یہاں ہوئی ہیں کتر وارس گری آپ کے تاریخ کے اندر ہوئی ہے سینکڑوں برستا کے ایک کی, ایک اقیقے کے اوپر ایک دوسرے کی گردنیں ماری گئی ہیں اس قدر شدید اختلافات یہ موجود ہیں اب صورت یہی ہے کہ اگر یہ ان کے دعوے صحیح ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں اور نتیجہ یہ اختلاف ہے تو مہاجندہ قرآن کا یہ زیادہ غلط ہے بات سی لی ہے کچھ مشکل نہیں اس کے سمجھی نتیجہ وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو نتیجہ تنواد پیدا ہوگی ایک قوم ہو ہے اسی کی ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں اور نتیجہ اس کا اس قدر اختلافات ہے تو یہی, یہی کہیں گے نا اگر یہ دعوا ان کا صحیح ہے کہ یہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ قرآن کا یہ دعویٰ معذم عمل ساری دنیا یہ کہے گی <coughs> اور اگر اسے صحیح مانا جائے گا کہ قرآن کا دعویٰ تو صحیح ہے تو اگلی دوسری چیز یہ پھر ماننی پڑے گی کہ کس قوم کا قرآن کی عمر ہے نا اب جو جینے آیا آپ اسے مان لیجیے پوچھیے ان سے حقیزہ نے مان کبھی یہ آئے دیں آپ کے سامنے نہیں لائی جائیں کبھی ان سے یہ لوگ گپت نہیں کریں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اختلاف ہے بڑے ہی غور سے سمجھنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں عزیز علمان بڑی اثاثی اور بنیادی چیزوں کے دوران کیا گیا نتیجے کے اعتبار سے باہر کیا میں نے ابھی مثال دی ہے آپ کو کہ لاس آف میں جب آپ دیکھنا چاہے عادت تو نتیجے کے اعتبار سے آپ کو عبادت ملے گی ایک ہی جیسی بت لگنی چاہیے ایک جیسا اگر بیچ ہے اس میں سے وہی پیدا ہونا چاہیے اور اگر یہ چیز ہو جائے کہ ایک قانون سے ایک شخص یہاں عمل کر رہا ہے اس کا نتیجہ کچھ نکل رہا ہے ایک قانون سے دوسرا شخص عمل کر رہا ہے اس کا کچھ اور نتیجہ نکل رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ دو, دو, دو قوانین کسی ایک کے دیے ہوئے نہیں وہ کسی ایک کے قانون پہ عمل کر رہا ہے یہ کسی دوسرے کے قانون پہ عمل کر رہا ہے اسے قرآن کی اس میں ہمیں کہتے ہیں ایک کا قانون نہیں بلکہ مختلف قسم کے قوانین اب آپ دیکھیے قرآن کریم نے دین جب دیا ہے تو یہ دین حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے نبیت السلّہ علیہ السلم کا وضولی چلتے قانون کے اعتبار سے ایک ہی کام یعنی قوانین ہر رسول کو وہی دیے گئے دی. ان قوانین کے متعلق کہا جیسے بیالیس بٹا تیرہ فورٹی ٹو اوور ون ٹو شرارت المیندین ماوس والی نوحمد نبی عین و ماوسینہ بہی برہیمہ وبوسا و عیسہ بناار کا سفر نہ اگر میں نو سے لے کے انبیاء ایک بنا گنا دیے کہ ہر ایک کو ہم نے یہی ادین دیا اور کہا ان سے یہ کہ اس دین کے مطابق عمل کرنا اور سفر کا پیدا نہ کرنا ایک بات اور آگے کہا ہے کبولہ اگر مشرے تین اما تدو لیکن یہ دعوت جو ہے یہ بات جو ہے یہ نتائج وہ کمی نہ ہو ایک نتیجہ برامد ہو وہ پیدا ہو جائے انسانیت کے اندر اطلاعات مل جائے انسانیت سے کہا کہ مشرقین کو یہ بات بڑی لاجواد گزرے وہاں ابن تدبر کو یہ تدابطہ مرتب ہو جانا یہاں ان لوگوں کو کہ جو نتیجے کے اعتبار سے وہادت نہیں اختلافات چاہتے ہیں جو ان کی اوپر اڑے رہے ہیں قرآن ان کو یہ مشرقین کہتا ہے تو یہ مشرقین پر یہ بات بڑی ہی گرام گزرے کہ وحادت پیدا ہو گیا یہی چیز تھی جو حضور نبی مسلم اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود آپ کے مقدرین کو پیدا ہوئی ہے ان سے کہا گیا وہی آیا ہے جلیدہ جو بار بار سامنے آتی ہے تیس بٹا اکتی تھرٹی اور تھرٹی ون بنا تو گور بنا مشرقین دیکھیے وہی نبی یہاں بھی یہی کہا تھا کہ ہر نبی ہر رسول نے وہی دین پیش کیا جن کا نتیجہ لاگت انسانیت کا انسانوں کی اختلافات ندار کے انہیں واضح قائم کرنا تھا لیکن یہ بات مشرقین پر بڑی ہی گرانی گرانگ یہاں انہیں کہا کہ بنا تو دین میں نل کی دیکھنا واہدت پر ایمان لانے کے بعد کہیں مشرق نہ ہو جانا نینہ فرق دینا, فر دینا ہوں یعنی ان میں سے نہ ہو جانا جنوں نے دین میں سفر کا پیدا کر دیا فرکے پیدا کر دی بغیر اینڈ اور خود ایک فرقہ بن کے بیٹھ گئے بک اللہ اب الزمال ذائن پھر اس کے بعد یہ بات نہیں رہی کہ بیٹھ کے تو کریں کہ صاحب اگر قانون ایک ہی تھا اور اس کے اوپر عمل بھی صحیح طریقے پہ ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ ایسا ہی کیا ہے اس کا نتیجہ ایک کیوں نہیں نکل رہا اس پہ بیٹھ کے تو نہیں پھر کیا بلکہ کیا یہ کہ ہر شخص جو نتیجہ اس کے ہاں نکلا اس کے متعلق اس نے اپنے ذہن کو مطمئن کر لیا کہ یہ نتیجہ صحیح ہے اس کا نتیجہ غلط ہے حالانکہ وہ کہتا یہ ہے کہ اس کے جن جانے دلّا ہونے کی دریب یہ تھی کہ جس کا بھی وہی نتیجہ نکلتا اس کا بھی وہی نتیجہ نکلتا آپ نے دیکھا یہ بھی چیز کہی کہ پھر اس کے بعد ہر ایک موومنٹ ہو کے بیٹھ گیا کہ میرا نتیجہ صحیح ہے اس کا غلط ہے یہ ہے صرف یہ ہے اب میں کدمبر نے کہا اگر دو مسلم نتیجے نکلے تھے تو ان دونوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے تھا کہ ہم میں سے ایک کا غلط ہے ہو سکتا ہے دونوں کے غلط نتیجہ کوئی تیسرا ہی نکلنا تھا کدمبر کرنے کی ضرورت تھی اس وقت تک تدبر کرنے کی ضرورت تھی جب تک ان سب کے نتیج نتائج پیٹ نہ ہو جائے اسی لیے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو کہیں مزردین میں سے نہ ہو جائے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ بتا میں دیکھ میں کہے کہ میں قرآن سے عمل کر رہا ہوں نتائج کے اعتبار سے بہتر ہزار سرتے آپ کے بن چلے جائیں اور ہر ایک پھر مطمئن ہو جائے کہ میرا نتیجہ تو صحیح ہے باقیوں کا نتیجہ غلط ہے قرآن کریم نے دعوی یہ کیا ویلا نے بالکل کہ یاد رکھو میں کسی دوسرے وقت اس موضوع سے دوں گا کہ قرآن کا منتہا جو ہے وہ پوری عالمگیر انسانیت کی برادری کی تصدیق پورے نو انسانی کو ایک برادری کے اندر منتخب کرنا یہ تو اس کے لیے ایک ڈسلر تھا ایک پنیر تھا جو تیار کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کی تصدیق کی ہوئے ایک چھوٹے پیمانے سے یہ عمل کر کے دکھا دیے تھا کہ کس طرح سے وطن زبان رنگ نسل خون ان تمام اختلافات کے باوجود ایک امت کی تصدیق کی جا سکتی ہے ایمان کی بجا سکتی یعنی قرآن کے ماننے کے بعد آپ اس کے اختلافات کس طرح سے مٹ جاتے ہیں یہ ایک چھوٹے سے پیمانے پر ایک لیبوریٹری کے اندر اس قانون پہ تجربہ کر کے بتایا تھا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ پھر یہ جو خمیر تیار کیا ہے اس میں سے جس آٹے میں بھی جا کے ملایا جائے وہ آٹا خود خمیرہ ہو جاتا یہ پروسس ہوتا ہے یہ طریق ہوتا ہے تبدیل نقوی کا کہ وہ ایک جگہ ایک مقام پر ایک لیبوریٹری میں ان چیزوں پہ عمل کر کے نتیجہ دکھا دیتی اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو پھیلاتے چلے جائیے عام کرتے چلے جائیے کہ آ کے پوری دنیا کے اندر یہ نظام آپ کرائیے تو یہ تھا دین کا مقصود اسی لیے پرانے کریم نے دعویٰ یہ جو کیا ہے نا کہ اس سے نمجھان زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اختلافات میں تازہ چلا جائے گا قرآن نے اختلاف سے متعلق متعدد مقام سے جو چیز کہی ہے کہ اختلاف خدا کا آزاد تھری اوور ہنڈریڈ کو تین بتا ایک سو چار ملاقور کل نظین تفرق دیکھنا اے جماعت مغلی اے مسلمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے سرسے پیدا کریں وقت کلف اقتدار پیدا کر لیا من بعد نمبا احمد کو قرآن آ جانے کے بعد خدا کی طرف سے تعلیم آ جانے کے بعد اختلاف پیدا کر لی جب یہ تعلیم تھی نہیں تو اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس تعلیم آ جانے کے بعد جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے ساتھ حمل چیڑا ہونے سے اختلافات مٹ جاتے ہیں اس کے بعد بھی اگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو کہا کہ یہ تو اس دین کا افتتاح ہے نہیں لَهُمْ عزاب العظیم یہ ہے وہ دو جن سے عذاب اور عزاب عظیم اور سمجھا رہے ہیں عظیم یہ جو چیز ہے سفر کا پیدا کرنا اگلی آیت سے یہ نتیجہ سامنے آ جائے گا آپ کے اس جب آپ دیکھیں گے کہ اتنی گروہ میں سے بعض لوگ جو ہوں گے کہ جن کے چہرے نندانی تھے اور بعض لوگ روسیا ہی کی تالک ان کے اوپر مری ہوئی ہوں اتھد تو وہ ملب جی نہ سدھ وجوہ ہوں جن کے چہروں کے اوپر اور بچنت کی سیاہی مری ہوگی عذاب جس کے اوپر چھایا ہوا ہوگا ان سے یہ کہا جائے گا سنی اویلا من قرآن آ جانے کے بعد اس طلاق کو قرآن ان الفاظ میں این کر رہا ہے پام بلینس مدت کو تم دادا تم نے ایمان لانے کے بعد پھر پورا تیار کر دیا تھا یہی تو استعمال ہے سبیتا نے من کر دیجیے قلام کہہ کہ یہ جنہوں نے استعاب پیدا دیا پھر سے پیدا کر دیے ان کے چہروں پر لال کی کاغذ منی گئی کیا ہو گئے وہ لوگ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا خوراک اسے شیر قرار دیتا ہے کہیں اسے قرار دیتا ہے کہیں اسے ارتدار قرار دے رہا ہے صلاح کو سفر کے کو فرقہ بندی کو تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا فضوق الزاد کا قبول اس کفر کے نتیجے میں چکو پھر مزہ اس آزاد خدا کی طرف سے تعلیم بیانات آ جانے کے بعد وہ امت کے جو مل گئی ہو اس پہ عمل کرنے کی اس میں صرفوں کا اور اختلاف کا وجود وہ قرآن سے شرک کہتا ہے قفر کہتا ہے اختلاع کہتا ہے مجھ میں آزاد کہتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے مگر دیکھو اس لاکھ جس میں تم اختلاف پرانے کریم نے اپنے متعلق یہی نہیں کہا کہ تم دیکھو گے کہ اس میں اختلاف نہیں بلکہ کہا یہ کہ اس میں صلاحیت ہے اس بات کی جو لوگوں میں اختلافات ہیں یہ ان کو ملا وہ ماں انجن نہ علی کن کتاب اللہ, اللہ, اللہ, و و اللہ جی نے طبی نہ لحم اللہ زیخلاثی و یہ ہم نے تو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ رسول جب تو اس کو واضح کر دے تو اس کے بعد جن معاملات میں لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے ان کے بالکل صاف اور کلیئر ہو کر سامنے آ ہے اور اطلاعات دے سولہ بچا چو سکسٹی اوور سکس یارج کنسٹرکشن کے لوگ گا یہ جاننے والے جان وہ ماہنا اگائد کتاب ہے یعنی اسے اندازن ہی اس لیے کیا گیا ہے اس کا مقصد ہی یہ کہ ہر اختلافی معاملے کو خاص کر دکھار کر ادھار کر تمہارے رشت ونجن کیا بات ہے اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ادھار کے سامنے لے جانا صرف وضاحت نہیں ہے سہار کے سامنے لے لیا اس پڑاسی معاملہ دوسری جگہ ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے ایک مقدس اخبار ہوتے ہیں جس میں ڈفرینس پیدا ہوتے ہیں اختلاف پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے طریقہ کیا ہے فورٹی ٹو 10 بیالیس بٹ اچھا کہا اس کے لیے طریقہ یہ ہے وہ مختلف تم سی ہے <مِنشَائِن> جب کبھی کسی معاملے میں تمہیں اختلاف ہونے کا بھی تو کیسے اختلاف ہو بیٹے بحکم ہوں ایرناس اداسی کے طرح سے اس کا فیصلہ لیں آپ سوچیے تو صحیح اختلاف کے مٹانے کے لیے عمل شکل یہ بتائی کہ اس سے فیصلہ لیں گے اور اگر ہمارا دعوی یہ ہو کہ سب ٹھیک ہے حالت نے اس سے فیصلہ لیا تھا تو اس نے یہ فیصلہ دیا سنی کو یہ دیا سنی سے انکی کو یہ دیا مالکی کو وہ دیا ہمری کو وہ دیا جابی کو وہ دیا جو بندی کو یہ دیا گریزیوں کو یہ دیا ایک ہی جگہ سے فیصلے لیے گئے اور یہ فیصلے الگ الگ دیتا کرا گیا معذملہ معذم عزیزہ نے من نرد کر کے یا تو ماننا پڑے گا کہ یہ سارے تعدی ہیں اللہ سب بڑے پر بات یا ماننا پڑے گا کہ وہ زیادہ بات ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن سے بات کر دیا جو آپ کے جیوی آئے مانی دوسرے کی طرح آگے باندھے کے بند کرنے کی کچھ نہیں ہزار بارہ سال سے بند کیے چلے آ رہے ہیں عذاب سر عذاب ہو تو چلا جا رہا ہے ایسا آزاد بسوں ہی آزاد جس کو قرآن نے زلیل ترین قوم کہا تھا علی اسرائیل की اختلافات کی وجہ سے دنیا کی زمین ترین قوم دنیا کی زلیل ترین قوم کے ہاتھوں آپ کو زلیل تری آزاد آیا ہے بات ہے مذاق خدا کے قانون کے ساتھ مذاق کرنا اس سے ہنسی اڑانا اس کی تجویز کرنا لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اس سے مصادح کی عمل جو ہے اس کی وقت سے شدید کتنی ہوتی ہے یہ زیادہ کرتے چلے جانا کہ ہم نے سے ہر ایک نے قرآن سے ہدایت دی ہے اور قرآن نے ہم میں سے ہر ایک کو مختلف ہدایت دی ہے کہتا ہوں کتنی بڑی تجویز ہے یہ خدا کے ادارے کی بیٹھا ہوا آرام سے وہ سنتا رہے گا آپ ہی کے بارے ٹھیک ہے یہ بات, بات ہے نا ہم نے سمجھا ہے کہ اب سے بیٹھا ہوا ہمارا کیا بگاڑ ہے دیکھنے کیا بگاڑا ہوا ہے اس کی کیا بگاڑا اس کے قانون کے نتائج سے ٹیچر کے درخت کا بیچ جوڑو گے اور انگوروں کی توقع کرو کہا تھا یہ شراب پیدا ہوں گے اس پیدا ہو تو سورن جاؤ حکم یہ دن لیکن وہ یہیں تک بات نہیں میں اپنی جگہ بیٹھتا ہوں جو اپنی جگہ بیٹھتا ہوں وہ اپنی جگہ بیٹھتا ہوں ایسا یہ طریق نہیں قرآن ایک عملی نظام ہے علی نعمان یہ نظری چیز نہیں ہے پھر ایک عملی طریق بتایا ہے اس نے اور وہی عملی طریق تھا جس سے کہ اس کے نتائج جو تھے وحدت سے نکلنے تھے وہ عملی طریق کیا تھا ابھی ابھی میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کی طرف اپنے اپنے طور پہ نہیں کیے فلاد اور عہدے کا چار بٹا فیصلے فور اوور سکسٹی فائیو ہاتھ دیکھیے ہم نے ندام کیا ہے قرآن سے فیصلہ لینے کا جس کا نتیجہ ظاہر ہوئی فلاد اور عہدے کا نہ کا کا اللہ کی فیسم جاتی عام طور سے ہم ہے کوئی ان میں سے مومن نہیں ہو سکتا تاغ سے کہ اپنے اختلافی معاملے میں فیصلہ لینے کے لیے تیرے پاس نہ آ اگلا قدم آ ہمارے ساتھ اور پھر اس کے بعد کیا جی میں سے جان کر چکا ہوں میرے درخت میں تم اور نہ ججے تھی انکوتے ہی مہاراجہ ہم وہ سنجے مجھے اور اس کے بعد سے دوسرے ہوئے اس کے بعد دل میں بھی کوئی ڈرانی محسوس نہ کریں اور اس کے سامنے کرے پر دور نہ کریں سارے یہاں بھی کوئی اختلافی بات ہوئی یائی یا اللہ عمن ال چار بٹا فور و صاحب کے ساتھ ساتھ کیائی اللہ امن عطی اللہ و عطی رسولہ وسلم اللہ اور اس کے وسول کی عقائد اور جو صاحبان ہیں جن کو انہوں نے اپنا افسرانی ماتحت کر دیا میں ان کی کی شہن پر ہے ان تم تم تو بنونا دن رہے گا کیوں ملا جب کبھی باہمی تنازع ہو کسی معاملے میں کھڑا ہو یا تلاش ہو تو اس کے لیے اسے ریفر کر دیا کرو آپ اپنی خدمت کے لیے کر دیتا نظام قائم کیے ہو وہاں سے فیصلہ لے لیا کرو کہ تلاش مل پواڑی نہیں جنہیں کہا گیا کہ تم رسوم کی بات آؤ فیصلہ لینے وہاں کہا گیا تھا کہ جب بھی کبھی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلافی صورت میں حکم ہوئے داخ خدا جی کتاب سے فیصلہ لیا کر جہاں ذرا تیس ذہن کے اندر کچھ تھوڑی سی کشمکشی پیدا ہوگی دو الگ الگ باتیں قرآن کہہ دیا ہے وہاں کہا ہے کہ جب یہ سورت پیدا ہو تو قرآن سے فیصلہ دے دیا ضرور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ سلاخ پیدا ہو تو اس اتارٹی نے طرف انہیں کہا اس کی طرف آیا کرو اور اس اتارٹی سے یہ کہا اس رسو سے یہ کہا فائن اوور کافی کے پانچ بتا اٹھانی دیکھیے کڑیاں کیسے ملتی چلی جاتی ہیں امن نظام جنہیں کہا اس کے پاس آئے سب اسے کہا وہ انضل نہ انے کن کتاب اب حق سے محد کن بے ماں بنا بینا جدے ملن کتاب و مح ملن عدے ماہ بینا ہم بے معاملات میں تیرے پاس آئیں گے تو خبا کی کتاب کے مطابق ان کے فیصلے یہ عملی نظام ہمارے سامنے ہے قرآن کی روح سے ہار افلافی معاملے میں فیصلہ لینا ہے کتاب اللہ سے اپنے طور پہ نہیں حسموں تو ہو سکتا نا کہ ہر ایک قبل حکم بمانے بحث کرے والی بات پیدا کرتے ہوئے انسانی چینی کے دورے سے مکاری فلافی معاملہ اور اردو علم اوور ریفر کرو اور جدھر ریفر کرو وہ عدلیہ وہ آپ کے ہاں کی سپریم کورٹ جو آخری اتارٹی اسے یہ کہا گیا کہ تیرے لیے فیصلے کرنے کی اثاث و بنیاد جو ہے یہ کتاب اللہ ہے تو ان کے معاملات کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کیا اور انہیں کہہ دیا گیا کہ جب یہ فیصلہ جہاں سے مل جائے تو جن میں بھی گرانی محسوس نہ ہو اس کتاب نے تعلقہ دیتا بات ختم ہوگا اب یہ سب کہنے والوں وادت پیداؤں میں یہ امن توحید تھی یہ وہ وحدت تھی جو نبیتم سندر نہ ہو رہا ہے وہ سنڈم میں دوران کی تھی. بھی سزا کربھی اختلافات تمام ختم کر کے ایک امت کی تشکیل ایمان کے کرا اس کے اندر جتنے معاملات بھی تھے ان کے ساتھ میں ایک مرکز کی طرف سے کتاب اللہ کے اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں آپ کو کوئی فرقہ ملتا کوئی نہیں سمجھ سکے فرقہ بھی فرتا نام نہیں ملتا اور کوئی فرق امت پر نام نہیں سر پگالے کا جلتا تم امت اور کر دے سکتے ہو تم خیرا امر نوکری کرتے یہ تھا کے یہاں کا نظام جب تک یہ نظام قائم رہا نبیقم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت طا میں آج کے بعد آج کے ہی نقشے قدم پر والے والے ملافاق یہ ہیں جب تک یہ نظام قائم رہا تو ایک مرکز اس طرح بھی معاملات میں اس کی قرض رجوع کرنا اس کا قرآن کے مطابق فیصلہ دینا امت میں یہ ثلابی اس کے بعد ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اتنے سر کے شاید وہ بنی سر میں بھی پیدا نہیں ہوئے جتنے اس قوم میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ بنی اسرائیل میں بھی پیدا نہیں ہوئے جتنے اس قوم میں ہمیں نظر آتے ہیں کیا ہوا ان کڑیوں میں سے کوئی کڑی نہیں رہی اسے <تصالح> عمل کر کے دکھا دیا گیا کہ دیکھ لیے دی یہ ہر بار سچا بھی ہے ممکن العمل بھی ہے میں نے اب ہے کہ میں اس درمیان کے یوں گزر جاتا ہوں کہ میرے سامنے تاریخ کا ایک قصہ محفوظ نہیں کہ میں آپ کو تاریخی طور سے بتاؤں گی تاریخ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں اتنے پیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ امت باقی نہیں رہی پھرتے ہیں فرقہ جسے پرانی صرف اختلافات جسے اس میں آزاد عظیم تھا وہ آپ کے عام آدمی ابھی ابھی میں نے عرض کیا کہ جب بھی فرقے پیدے ہو جائیں امت کے اندر قرآن اسے توحید نہیں صرف کہتا وہ نہ تو پورن توحید رہتی نا یہ تو ہوا خدا کی طرف یہ پر نسبت شرکت اور ہی خدا کے اندر لگ ہوتی ہے ایک قانون کو ماننا جو خدا کی طرف سے آئے تو ہی مسلم قوانین کے اوپر عمل کرتے چاہتے سفر سے پیدا کر لینا خدا کی نسبت سے ہوا ہمارے ہاں اس کے بعد کتاب و سنت کی اطلاع ہے کتاب سے تو خدا کی طرف لوٹ ہوگی اور خدا نے یہ کہہ دیا کہ جس قوم کے اندر سبرتا اور اختلاف ہے وہ مجھے تو نہیں مانتی آپ نے دیکھا کفر بھی قرآن نے کہا تھا ارفدار بھی کہا تھا شرک بھی کہا تھا تو خدا نے تو دو تو بڑی تو اس ذمہ نے تو یہ اعلان کر دیا کہ بہرحال یہ قوم جو نسبت کر رہی ہے کتاب اللہ کی طرف یہ جھوٹ بولتی ہے میری طرف تو ان کی نسبت ہے اب اگلی چیز ان کے پاس رہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کتاب و سنت ہے نا صاحب میں نے کہا کہ اس کتاب والے نے تو اعلان کر کہ دیتے اگر ہیں موجود تو ان کی نسبت میری طرف بالکل غلط ہے جھوٹ بولتے ہیں اگر وہ اپنی طرف ان کی نسبت سے ہی مان لے تو اس کے سارے داغ غلط ہو جاتے ہیں کسی بھی اس دا دار یہ دلوقت میں داغ سار کر جس مت میں جرموں کا وجود ہے وہ اگر نسبت کتاب اللہ کی خدا کی طرف نسبت کتاب اللہ کی طرف نسبت کرنا وہ اگر کتاب اللہ کی نسبت کی طرف نسبت کرتی ہے تو غلط ان کی نسبت یہ غلط ہے اب دوسرا حصہ اس میں آتا ہے سنت یا میں سنگا اور دوانے کریم نے دوسری جگہ یہ کہہ دیا یعنی سدھار نے یہ کہہ دیا دوسری جگہ چھ بٹا ایک سو سات سکس فوور ون سکسٹی غور سے سنیے گا کتاب اللہ کی نسبت کو کے ان کے مطابق غلط ثابت ہو دی. رسول کی طرف نسبت ہے نا باقی کہا یہ کہ ان اللہ دینا بروقو دینا ہوں بکالو شی عمول جو لوگ دین نے سر سے پیدا کر دیں اور کچھ بھی یہ بند ہیں لستا لین ہوں کی شہر تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرا یہ اصطلاح اجناب فروخت دینے کے لیے کتابیں جن نما امروہ یا نبے ہوں کہ ماں جن کا مجھے ہمارے دستوں ہم بتا دیں گے ان کے انجان کہ وہ کرتے تھے اور کیسے کیا اپنی زبانوں سے یہی تو دو کسمتیں تھیں بات کہ کب تک فریب نفس کی ان مبتلا اور فریب نفس میں مبتلا سے نتائج تو نہیں بدل گیا کرتے جنکیوں کو ہزار مستری کی ڈری اور چینی کہہ کے فاص لیے وہ تو اپنا نتیجہ ہلاک زیادہ کلچے لگے قانون کو فریش نہیں دیا جا رہا دونوں نسبتیں کٹ گئی ازیلانے میں یہ علیحد جی کی ذرا صرف بھی اختلاف تھی اس کی یہ تھی کہ آپ کو یاد ہے نبی اللہ ایک سرجن کی مبارک میں کچھ لوگوں نے ایک مسجد اور بنا رہا. مندر نہیں بنایا بدقدہ نہیں تھا کچھ گرجا نہیں تھا, تھا. سومار نہیں تھا مسجد کبھی دین میں بھی آ سکتا ہے کہ یہ چیز ہی کچھ ایسی ہوگی بالکل کسی قسم کی کچھ آئی ہوگی کہ یہاں مسجد بنایا گئے جنت میں اس کے لیے مسجد تو بنا مسجد ہی تو بنائی تھی لیکن جس چیز سے امریک کے اندر اختلاف اور زبرتا پیدا ہوتا ہے اس کو عام مسجد چھوڑ کر دوسرا سالوں بنائیے گھر کو گر ہو جاتا سنیہ قرآن کیا کہتا ہے کس مسجد سے نکل جاتا ہے پندرہ دن لگتا مسجد بنائی بنیاد میں ہلا انہوں نے اتنا ادھیم نقصان پہنچا دیا الگ کیا نتیجہ اس کا ہوگا تو مسجد کی تعمیر تو کیوں کیا ہو گیا کتنا بڑا دیا کتنی نقصان دساتی تو تک کے لیے جو منتھل ہوتی ہے تو فرطت. کیا ہوا اس کے ساتھ ہوا کیا تم سے نہیں اور تفریح بینرو میں نہیں مسلمانوں میں کفر قبر دیا گئی نائن بیٹا نائن اور ہنڈریڈ سیون نو بیٹا ایک سو سات. کتنی سی بات ہی نہیں ہوگی جانے والی اور آج دن تفریح بین مسلمانوں میں تطرپن سے پڑ گئے یہ کیا چیز ہے اس کا ہے اس سے تم مچھر بنتے ہو ایر بن ہارا بندہ جتنے دشمن تھے اس کے پیش دھیر تھے یہ مسجد نہیں ان کے لیے تنازع بن گئی ہے تمیندہ بن گئی ہے اس کے پیچھے ڈانٹ کے وہ تیار لائیں گے امتحر جاندہ اس مسجد میں منازے پڑھنے والے خدا و رسول کے خلاف محاذ قائم کر کے اس تمیندہ کے پیچھے سے تیر تیریں گے امتوں پر یہ مسجد ہے میرے اندر بڑے فصر سے آج مسجدوں کے مسجد ہر مسجد کے باہر تقریب منگان کا کتبہ ہے انگ مرمر کی سلد لگی ہوتی ہے ہنکیوں کی مسجد بہریلوں کی مرضی بندیوں کی کیا کی مسجد سنی کی مسجد کی مسجد جیسا کہ میں نے بار بھی کی کیا تحیح تعلیم ہو گئی ہے انار کبھی میں آپ چلیے پھرے ہر قسم کے مسلمان وہاں پھر مسئلے آئیں وہاں اس میں تفریح نہیں آپ کو نظر آئے گی اچھے بدلے گر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ اس ہجوم کے اندر سے اضامی ہوئی مسجدوں کے اندر اور آپ دیکھیں گے کہ یہ گروہ در گروہ مفت قیمتوں کے اوپر جانے پڑ جائے تفریق نظر آ جائے گی آپ کو مسجدوں کی طرف جانا مسجد نشان بن گیا ہے اس امت میں تفریق کا نماز علامت بن گئی ہے تحفظ کی جس تلاش کے متعلق اڑان نے کہا تھا اپیم سلاد ابلاد بکین اللہ حالات کے نظام کو قائم کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ یہاں کیفیت یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو ان تو تفریح کی کوئی علامت نظر نہیں آتی اور ان میں سے جو نماز پڑھنے والے ہیں یہی نماز ان کی تفریح کی علامت پر ہم جب ہوئی نہیں تو پتا چلا نہیں دونوں اکٹھے چلے جا رہے تھے اس نے بھی کہا میں نماز رہا ہوں اس نے بھی کہا نماز پڑھوں یہ, یہ, یہ ادھر کے دو بڑھے ارے یہ تو دونوں اکٹھے کرنے ہوئے کیونکہ وہ داری کا مان رہا تھا اب کیا ہوا اب دینداری آ گئی من سوچیے کس مقام پہ ہم ہیں یہ مسجد لا کپڑ کی ہے. اب سے کہا گیا ہے اس مسجد میں نہ رکھنا تو یہ مقصد ہے اکثا بنیا ہو الا جہنم اس کی بنیادیں اس چیز پہ ہیں جہنم کی آگ پر اس کی بنیادیں بھی جہل میں جائے گی اور جنہوں نے یہ بنیادیں رقطے ان کے اس کے کیے ان کو بھی یہ لوگ روپ دے دیے ولہ جاہال قوم غالبین اس قسم کی تعلیم کون کو خوشحد کی راہیں دکھاتا ہے علم بنانے لگتا ہے یہ نسبت رکھنے والے کتاب سنت کی طرف کتاب کے متعلق نانی عرض کر دی ہے سنت کے متعلق یہ چیز موجود ہے آپ کے ساتھ نچلی تو خود رسولہ سب زندگی کہا گیا سنت رسول یہ ہے نا کہ وہ مسجد جو تفریح بینڈل نیند کے اندر ہے ان کے اندر قدم بہ رکھا جائے یہ ہے نا سنت رسول اللہ کتاب و سند کے مطابق کیا ہوا اس کے بعد یہ مرکز ٹوٹا جہاں سے جا کے ہر ایک نے فیصلہ لیا یہ ہوا ابھی رن جب مرکز ٹوٹا تو اپنے اپنے طور پہ فیصلہ لینا جب فیصلہ دینے لگے تو اس نے فلاح پیدا ہونے سکتا اختلافات پیدا ہوئے تو خدا نے تو کہا تھا آزاد عظیم کہا جی نہیں خدا نے تو یہی کہا تھا خدا کے رسول نے کہا تھا اختلاف اور انتی رہے میری انت کا اختلاف رہا تو یہ خدا نے بت پرستوں کے لیے کہا تھا جب کہا تھا کہ دیکھنا مسلمانوں گوند ہونے کے ساتھ صرف سفر کا نہ پیدا کر لینا اختلاف نہ پیدا کر دینا قرآن تو یہاں مخاطب ہی ان کو بھی تھا اب لگے یہ پرہیز دسجد اپنے اپنے طور پر لینے لگ گئے فیصلے یہ جو انفرادی طور پہ فیصلے لیے گئے نا اپنے اپنے طور پر یہ ہیں جنہیں آپ کے یہاں سیمت کا فیصلہ آج جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص بھی شروع کے مطابق فیصلہ لینا چاہتا ہے تو ہر فرقے کی اپنی ضروریت وہ الگ الگ فیصلے لیتے تو ہم نے پہلے سے بھی بتا دیا تھرٹی ٹو اور ٹوینٹی ون کہا یہ یہ الگ الگ یہ سب سے یہ سراپار یہ سو تو میا پنٹی بیالیس وٹائی ہم لہن چورا ساؤ شروع لہن مین دین مالم یا تینوں نے خدا کے پورا کام کروں گا خدا کے خدا کے ہوں سے تو جب بھی فیصلہ تھا وہی بھی فیصلہ لینا تھا جنہوں نے خدا کی کمی ان لوگوں نے, جن, جن, جن, نے خدا کا کمی قرار دیا تھا ان کے لیے الگ الگ شریتیں کرا دیریتیں جن کا حکم خدا نہیں دیا تو انہوں نے بنا ہوئے انہوں نے پوچھا بھی بنایا ہے یعنی آئے مٹا دیتا ہے یہ کہنا چاہیے کہ صاحب میں مجرم نہیں ہوں تفرقے کا تفر تو انہوں نے پیدا کیے ہوئے بہت اچھا صاحب کوئی تفر کے مٹانے کی تبدیل کوئی طریقہ آپ کو ملتا بھی ہے آپ کو کوئی کتابوں سنت سے کوئی ہے طریقہ اس قسم کا یا اسلام کا یہی نقشہ ہے جو ہمارے سامنے آج موجود ہے چلیے ہم نے یہ متعین کرتے کہ کون اس نے مجرم ہے کس نے یہ کیا ہے چھوڑیے اس کو ہم کہتے یہ ہیں کہ کیا کوئی طریقہ بھی ہے اس قسم کا جو قرآن نے یہ بتایا ہے لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ پہلے انہیں کسی یہی چیز منوانی پڑے گی کہ تفرقہ اور اختلاف آزاد ہے وہ تو کہتے ہیں رحمت ہے پرانی باتیں تو اور رہی ہیں آپ کو معلوم نہیں کل کی بات ہے یہ وہ لائل پور سے باہر نکلتا ہے آل ممبئی وہ یہ ایمرجنسیوں کے خلاف بہت کچھ لکھتا ہے تو اس نے ایک دفعہ یہ لکھا تھا کہ تم لوگوں نے آ کے اچھا تمہارے ہاں کا یہ نبی آیا میں اور سفر کا پیدا کر دیا اور اختلاف پیدا کر دیا اس کے جواب میں انہوں نے ان کے ہاں کے الفضل میں یہ لکھا تھا کہ بجائے اس کہ تمہارا شکریہ ادا کرو اسکول کا شکوا کرتے ہو اختلاف ہو امتی کی برآمد ہے امت اور آمد میں اضافہ دیا ہے اختلاع پیدا کر کے اور تم اس کے اوپر شکوا کرنے لگ گئے بڑے گی فران فراہم صاحب اور پھر آج کل تو جب یہ الیکشن کا زمانہ ہے وہ رحمت جو ہے وہ تو پوچھو نہیں کیسے برس رہی ہے ہاں ہاں ابرے ہر بار صحاب رحمت جسے کہتے ہیں گالیاں ہتیاں تن تشنی پتھر چڑے اور آگے آگے دیکھیے یہ رحمت کیا کیا روپ بدلتی ہے آپ نے اختلاط رحمت تو پہلے تو یہ بتانا ہوگا انہیں کہ صاحب یہ رحمت نہیں ہے یہ آزاد ہے یہ اسلام نہیں ہے کفر ہے یہ تو نہیں ہے شرک ہے یہ ارتداد ہے فی الحال بات چلے گی نا بیمار کو یہ تو پتا چلے میں بیمار ہوں اور اس کے بعد آگے پھر یہ بات ہوگی کہ لپنے کا طریقہ وہی تو قرآن نے پہلے دن بتایا جس پہ عمل کر کے یہ کر کے دکھا دیا گیا کہ ایک مرکزی اور اس اتارٹی کی اوپر پابندی یہ ہے کہ بعض کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہو کرے گے اپنے اپنے اختلافات کو وہاں لے جائیے خود سے فیصلہ لے لیجئے اور وہ قرآن کے مطابق کرے گے پورن قرآن کے مطابق یہ جتنے فرقے آپ کے یہاں موجود ہیں یہ قرآن کے ساتھ کچھ اور شامل کرنے سے فرقہ وجود میں آتا ہے اللہ یادو دو چیزیں ہوئی ایک مرکزی اتارٹی میں رہی جس کی طرف آئی اور دوسرے یہ کہ وہ فیصلہ قرآن کے ساتھ کچھ اور شامل کرنے سے فیصلہ لیا گیا آ پھر ان کی اوریجنل پروگرام کی طرف ایک اتارٹی اور اس کے لیے ایک ہی رابطہ کہ اس میں قرآن کے مطابق فیصلہ دینا ہے سر یہ کیجیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن کا وہ دعویٰ کس طرح ارفڑ پر ثابت نہیں ہوتا خدا سے زیادہ وعدے کا سچا کون اور ہو سکتا ہے ویزا نہیں میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا اور آج پھر دوہرا دوں ہزار برس سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کتاب و سنت کا افتتاح اور اس کے مطابق ہر فرقے کا نظام ہے یہ منکت حاصل اس لیے کی گئی تھی کہ یہاں پھر وہی جو پہلا صدر اول کا اسلام تھا اس کا احیاء ہو اس کی پہلی نشانی یہ تھی کہ اختلافات نہ رہیں پھر کے نہ رہیں یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے یہی دعویٰ کیا کہ یہاں جو نظام بنے گا کتاب و سنت کے مطابق بنے گا ان سے یہ کہا گیا ہم نے میں نے یہ چیز کہی یاد رکھو اس سے تفرقہ کا مٹے گا نہیں کوئی ایسا زیادہ تر قوانین تم بنا نہیں سکتے کتاب و سنت کی بنیاد پر جو سارے صرف کے نزدیک متفق طور پر اسلامی ہو ناممکن ہے یہ قرآن میں جو طریق مقرر کیا ہے وہی اس طرف ایک مرکزی اتارٹی بیٹھتے جاؤ فیصلہ کر رہے ہو میں کوئی اتارٹی مقرر کر لو اور پابندی اس کے اوپر یہ کہ فیصلہ قرآن کے مطابق کر دے گی اور نہیں خاص اس کے میں لائے یہ ہے طریقہ ان کار سنت انکار حدیث اور کفر اور منکر شان نسالت اور معلوم میں کیا کہ جائیے کہتے چلے گئے تھا بائیس سال تک کہتے چلے گئے اب امرنگ وہ وقت قریب آ رہا تھا جب یہ چیز نکھرت سامنے آ جانی تھی کہ یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اب انہیں یہ اعتراف ہوا اور اس کا اعلان انہوں نے کیا ہے کہ کتاب و سنت کی بنیادوں پر کوئی ایسا متفق طور پر ضابطہ نہیں بن سکتا جو سب کے نزدیک اسلامی کہلا سکے لمح ہم کس حصہ لا تک تجھے پہنچے کہ یہ نہیں ہو سکتا اب اگلی چیز یہی ہے کہ اگر پھر واقعہ یہاں آپ نے اسلامی نظام قائم کرنا ہے تو اس کا تو اعتراض آپ نے کر لیا کہ نہیں ہو سکتا تو آو کتاب سے پوچھیں قرآن سے پوچھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے کچھ کر لیے نہیں کہ آپ ہمیشہ قیامت کے لیے یہ ختم ہو کہ اس کا معذ اللہ معذ اللہ کتاب اللہ تو قیامت تک کے لیے ہے جس میں آج بھی وہ صلاحیت موجود ہے اس صلاحات کو لٹانے کی جو چودہ سو سال پہلے تھی یہ قیامت تک کے لیے اس, اس میں اس سے یہ صلاحیت باتی رہے گی اس سے پوچھو آ کیا کریں وہ یہ کہتا ہے بہ حکم ہونا فیشائن بہم ہُو جس بات میں بھی صلاح پیدا ہو خدا کی کتاب سے اس کے مختلف مطلب حکم دے لیکن اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے سرکے کے پیشواروں سے نہیں ایک کی طرف آؤ کسی کی طرف کوئی اتارٹی مقرر کر لو اس اتارٹی سے یہ کہا کہ جب یہ آئے تمہارے پاس تو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرو ان کے ساتھ اس چیز کے اوپر اگر یہ آ گئے تو پھر تو یہ بات پیدا ہو جائے کہ امت میں پھر سے وہ وحدت پیدا ہو جائے پھر سے اسلامی نظام آپ کے ہاں قائم ہو جائے اور یہی چیز ہے جو قرآن نے میں نے جو پہلی عائد للاوت کی جہاں سے درد کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا انہوں نے کہ بات تو یہاں یہ ہے کہ اختلاف نہیں رہے گا قرآن کی روس لیکن ان کی عملی کیفیت یہ ہے کہ وزا جا ہوں امر من المن اد لمہ یا قطع قفیت ان کی یہ ہے کہ ایمان ہے اضاوہ ہے ان کا یعنی کتاب اللہ کو بھی امن کیفیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ان کے پاس ایسی پہنچتی ہے حوق کی یا امن کی لوڑتے اپنے اپنے طور پر اگر یہ اسے رسول کی طرف یا اس کے مقرر کردہ جو افسرانے باتحت ان کی طرف لے کے جاتے تو وہ اس سے دیکھتے اور اس قبطیں نتائج کرتے یہ ہے تدبر کن قرآن وہ اس قبیں نتائج کرتے اور پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچتے اس کے مطابق یہ عمل کرتے پھر یہ سیکھتے ان کی قیدیت یہ ہے اپنے اپنے طور پہ لے اڑتے ہیں فضل اللہ علیہ تم اس اگر خدا کی یہ رحمت اور فضل نہ تم پہ ہوتا کہ یہ نظام تمہارے اندر قائم ہے ایک مرکز کی طرف آنا اور اس کا ایک قرآن کے مطابق فیصلے دینا اگر یہ نہ ہوتا تو تم واقعی پھر شیطان کے پیچھے لگ چکے ہو یہ جو چیز آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں قرآن نے پہلے یہ کہا ہے کہ قرآن کے من انجان بندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اتنے اختلافی بات نہیں اور اس سے اگلی آیت میں وہ عملی پروگرام بتا دیا اپنے اپنے طور پہ اس سے نتائج اصل کرنا نہیں ہر بات کے لیے ان اتارٹی کی طرف آنا وہ استمبا کریں گے یہ وہی لفظ جسٹ کم بے تھی نہ ہو وہ استعمال ڈیٹکشن جسے آپ کہتے ہیں وہ اس دن باتیں نتائج کریں گے اور ان کے مطابق جب عمل کیا جائے گا تو وہ عادت پیدا ہو جائے گی توحید عید ہو جائے گی اتنے ایک بات جاتے جاتے یاد آ گئی اب یہ فرق سفرتا یہ چیزیں جو تھیں یہ جو اس دور میں اب یہ ابھری ہیں سامنے ان کی آئی ہیں اس سے پیش کر آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کی یہ آیتیں جتنی اس نے فرقہ بندی اور اختلاف کو کفر اور ارتداد اور شرک وغیرہ قرار دیا ہے یہ لوگ کبھی میرے پاس ہی نہیں لائے آنکھیں بند کر کے چلتے گئے اب یہ جو سامنے آنی شروع ہوئی جواب تو اس کا تھا نہیں ایک نئی اختلاح وزا ہوئی ہے اب یہ فرقے کی بجائے کہتے ہیں مختلف مکاتے میں فکر رام داس کا نام عبد الرمان دادی بسیج نہ کارتب فکر نہ بولنے والے کو پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں نہ سننے والوں کو معلوم ہم کیا کہہ رہے ہیں خزیزہ نے مان فکر کے اندر اختلاف جو ہے یہ ہوتا ہے قرآن کریم کے آکام ہیں تو حکامات ہیں قرآن کریم کے کچھ حقائق جنہیں تشبیہن بیان کیا گیا ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھیے کیسے چمکتے ہوئے ستارے نظر چمکتے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں کم دیو نظر آتے ہیں تماتی ہوئی ٹھیک ہے کسی زمانے میں ان کے علم کی سطح اتنی تھی انہوں نے یہ واقعی سمجھا کہ یہ ایک سونے کا ڈر ہے شیشے کا ڈر ہے اس کے اندر جو جڑے ہوئے ہیں جواہرات جو چمکتے ہیں اس زمانے کی امی سطح اتنی تھی یہ فکر تھی زمانہ آگے بڑھا آسمان کے متعلق معلوم ہوا کہ یہ کیا چیز ہے ستاروں کے متعلق معلوم ہوا یہ کیا شہ ہے قرآن کی آیات سامنے آئیں جس میں اس نے جو پتا کیا کہ ہر وہ چیز جو اوپر اسپیس کے اندر ہے اسے عربی زبان میں سما کہتے ہیں چمکنے والی چیزوں کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ کہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کہا ہے تو یہ عظیم الجس کا رہے ہیں اپنے اپنے آربٹ کے اندر یہ اس طرح سے چکر لگا رہے ہیں مصروف عمل ہیں فکریں انسانی کی سطح بلند ہوئی قرآن کی ان آیات کا یہ مقصوم سامنے آ گئی اسے کہتے ہیں فکر اس کی بنیاد کے اوپر نہ تو کوئی فرقہ بن سکتا ہے نہ کوئی اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف قبول شروع ہو جائے اس میں انفرادی طور پہ اختلاف ہوتا ہے پھر فرسل بنتا ہے اختلاف ہوتا ہے اختلاف پھر عمل سے جب کوئی کسی طرح کرنے لگ جائے کوئی کسی طرح کرنے لگ جائے یہ جو توحید قرآن بتاتا ہے یہ جو نظام بتاتا ہے ایک مرکز کی طرف جا کے وہاں سے آڈر دے کے اس کے مطابق عمل کرنا یہ عملی طور پر یہ فرقے جتنے بنے ہوئے ہیں یہ اختلاف صرف عمل ہے ان کا فکری طور پہ اگر اتنا ان کے یہاں رہتا پھر ایک در کا تھا جس نے یہ کہا کہ جب کہا جاتا ہے خدا کے ہاتھ اس خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اس کے واقعی ہاتھ ہیں جب کہا جائے کہ خدا دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ہیں جب کہا جائے وہ عرش پہ ہے تو وہ واقعی وہاں بیٹھا ہے ایک نے یہ سوچا دوسرے نے یہ کہا کہ نہیں یہ الفاظ مزاحی طور پہ استعمال ہوئے ہیں کس کے معنی خدا کا اقتدار ہے خدا کی کہتے ہیں ان دونوں نے ان معاملوں میں یوں سوچا کوئی بات نہیں کسی کا جیتا ہے اس طرح سے مان لے کسی کا جیتا ہے اس طرح سے مان لے یہ فکری آزادی ہے جسے آپ کہتے ہیں اس سے اس کا ناف نہیں پیدا ہوتے اس سے فرقے نہیں بنتے لیکن آگ کے یہاں یہ دو طرح سے سوچا دو لوگوں نے آگ کے یہاں دو فرقے بان گئے تنزیہ اور تنظیم یعنی ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں خدا کے ہاتھ دوسرا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے مان اقتدار اور آپس میں سر جو ڈگل فر ہو رہی ہے یعنی یہ شے ہے جسے آپ کبر کا یا فرقہ بندی کرتے یہی چیز اگر فکر کی حد تک رہے تو اس سے کوئی مسئلہ کیا نہیں ہوتا یہ جب اعتقاد بنتی ہے نا عقیدہ کے گانے ہوتے ہیں گن دے دینا وہ گرا دے دیتے ہیں پھر سکی گا سر گرا کی تو کہتی یہ ہوتی ہے آہستہ آہستہ پھر ہاتھا دیا دیتی ہوئی پھر دلوں کھولنیاں پینی کئی واری گان سے کھل دی نہیں رسی ٹوٹ جاتی ہے یہ جب شہر عقیدہ بنتی ہے نا بنیاد بن جاتی ہے الگ ایک بر گئے اور پھر اس کے بعد زندگی کے ہر معاملے میں دوسرے کے ساتھ اختلاف اور تفریق بات اتنی سی تھی اور اس پہ یہ کہتی ہے پیدا کر یہ جو نظام ہے آپ کے یہاں دین کا جس میں ایک مرکزی اتارٹی ہوتی ہے اور وہ فیصلے دیتی ہے وہ تفریق پھر عمل نہیں کرنے دیتی امت کا عملی پروگرام ایک رہتا رہتا ہے اور جسے آپ عقیدہ کہتے ہیں وہ اجزائے ایمان وہ بھی ایک رہتے ہیں کیونکہ قرآن کی روح سے ہوتے ہیں باقی جتنی چیزیں قرآن کے متصادحات یا جتنے حقائق ہیں ماں طبیعیاتی مسائل ہیں ان کے متعلق اپنے اپنے زمانے کی فکری سطح کے مطابق یا انفرادی طور پر بھی اپنی اپنی فکری اور اپنی سطح کے مطابق جو کوئی اس قسم کی تاثیق کرتا ہے جس ایک نتیجے میں پہنچتا ہے اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے امت میں اختلاف نہیں پیدا ہوتے اس سے کفر کا پیدا نہیں ہوتا تو عزیزان من پھر سے امت کے اندر وحدت پیدا کرنے پھر سے اسلام کے احلیا کے لیے طریقہ صرف ایک ہے ایک مملکت کے اندر ایک مرکزی اتارٹی شروع میں یہ قائم کیجیے لیبوریٹری کے کی طریقے پہ ایک مملکت یا ایک خطہ زمین کے اندر اور اس کے لیے صرف ایک شرط کہ وہ خدا کی کتاب کے متعلق فیصلے لے گا اور یہ انت جو ہے یہ اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لے کہ ہمارے جتنے اختلافات ہیں ان کے لیے ادھر ریفر کر دیا جائے گا جو فیصلہ وہاں سے ہوگا ہم دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف ڈرانی محسوس نہیں کریں گے امن ہمارا اس کے مطابق پھر ہو جائے گا یہ ہو جائے تو پھر سے وہ شکل پیدا ہو سکتی ہے اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ الگ الگ فرقے آج کے جب تک یہ اسمت بیارگی بی بی تھی کوئی اقتدار یا طاقت کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی کسی ایک فرقے کے اس وقت تک یہ نظری بازیں ہاں آپ کی مسجدوں تک مندروں تک جلسوں تک پتھر اور اینٹوں تک محدود تھی اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے آپ کے ہاں کہ کوئی ایک فرقہ اپنی ادبی یا شریعت بنا پر کوئی آپ کے یہاں مملکت میں صاحب اقبار ہو جائے اور وہ اپنے ہاں کے اصول شریعت یا فیکا کو نافذ کرنا چاہے ممکت کے قانون کے زور پر دوسروں کے اوپر اس کا نتیجہ جو ہو سکتا ہے آزار ہے اور جب یہ آپس کی خانہ جنگی ہو تو اس کے بعد جو لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں پھر وہ یہ کہیں گے کہ بابا اگر مذہب یہی کوئی سکھاتا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں خدا کے لیے اس کو الگ رکھو تم جاؤ مسمسوں اور گرجوں تک اس کو معدود کرو دنیا کے معاملات دنیا کے طریقوں سے ہمیں نپٹنے دو یورپ میں جو کچھ ہوا پرسنل لاس تک کی تو انہوں نے اجازت دے دی دیت کے انور جو تھے ان کے متعلق کہا کہ نو انٹرفیئرنس انہیں وقت ہو سکتے ٹھیک ہے ان کے یہاں ضابطۂ قانون تھا ہی نہیں کوئی ایسا کہ جو ضابطہ مملکت بھی بن سکتا آپ کے یہاں کا تو دعویٰ یہ ہے کتاب نے کسی شے میں کوئی کمی چھوڑی نہیں اس کے بعد یہ ہوگا علیزان آپ سوچ لیجیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اتفاق ہے کہ یہی آیت آج سامنے آ گئی جو ہمارے ہاں کا سب سے اہم بنیادی مسئلہ اس وقت یہاں بھی درپیش ہے یہ ہے علیزا نے من قرآن کی آیت پھر دوہرا دوں کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل اور ثبوت یہ ہوگا کہ جو بھی قوم اپنی نسبت اس کی طرف کرے گی اس کے اندر کوئی اختلافی بات نہیں ہوگی کوئی فرقہ نہیں ہوگا امت واحدہ ہوگی اور اگر وہ امت ایسی ہے جس میں اختلافات ہیں اور فرقے ہیں تو اگر وہ دادا کرتی ہے خدا کی طرف خدا کی کتاب کی طرف اپنی نسبت کا تو دو میں سے ایک بار یقیناً کا آدمی نتیجہ ہے یا معاذ اللہ خدا کا یہ دعویٰ غلط ہے پیس میں تنافی بات میں یا اس بہن کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اس کی نشوت کتاب اللہ کی طرف ربنا تقبل ملنا کننا کا سنچ کرنے